إذ قتلتم نفسا فاتارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته ويريكم آياته لعلكم تعقلون سورہ بقرہ عید نمبر بہتر ہے یہ اسی واقعے کا حصہ ہے جو واقعہ اللہ حب العزت نے اسرائیل کے بارے میں بیان فرمایا جو ایک آدمی قتل کیا گیا اور اس کے قاتل معلوم کرنے کے لئے وارث نے دعویٰ کیا علیہ السلام کے پاس گئے جو قاتل تھا ایک مختلف روایتیں ہیں ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اس بتیجے نے اپنے چچے کو قتل کر دیا تھا میراث کے مال حاصل کرنے کے لئے اس کا اور کوئی وارث تھا نہیں اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا وراثت کے مال حاصل کرنے کے لئے اور اس نے پھر چالاکی یہ کی تھی کہ اس میت کو اٹھا کر اہل محلہ کے سامنے رات کو پنکوا دیا وہاں پینکا صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ آدمی مرا ہوا پڑا ہوا اور اس نے چالاکی کی, کی آ کے مسال سلاط وسلام کے پاس اور کہا کہ دیکھے یہ میرے بھائی کو یا میرے چچا کو کسی نے قتل کیا تو مجھے تو اس کا قساس چاہیے اس کا دیت چاہیے تو مثال صلاۃ السلام نے اس وقت آس پاس جتنے بھی لوگ تھے اس علاقے کو ان کو اکٹھا کر دیا ان سے پوچھا انہوں نے سب نے انکار کیا تھا ہم نے تو قتل نہیں کیا تو یہ مسئلہ مختلف فی ہو گیا تو اس میں قاتل معلوم نہیں ہو رہا تھا اللہ رب العزت نے قاتل کو معلوم کرنے کے لیے ان کو ایک طریقہ سکھایا جو کہ انوکھا سے ایک طریقہ تھا اور اللہ نے اپنی قدرت سے اس میت کو زندہ کر کے ان سے کہا کہ میرا قاتر فلان ہے نسل حل ہو گیا اور اس نسلے میں موسل صلاح السلام کے ایک مجزہ بھی اللہ نے دکھا دیا تو مسئلہ سلاۃ السلام کے ہاتھ سے اللہ نے یہ مجزہ دکھا دیا عام معمول میں ایسا نہیں ہوتا تو وہاں اللہ رب العزت نے ان کی شناختیں بیان کر دی تھی شناخت نمبر پانچ میں یہ واقعہ تھا کہ وہ ادعال موس علیہ قومی ان اللہ منتظب یہ شناخت نمبر چار میں یہ بات اللہ رب الزت نے کی کہ یہ تمہاری ایک بری عادت تھی خصلت تھی کہ تم زد میں آ کر سوالات کرتے ہو بیجا اور ایک مسئلے کا حل تم نکالنا نہیں چاہتے ہو اور اس بحث کو تم لمبا کرنا چاہتے ہو یہ بن اسرائیل کے اندر یہ عادت ہوا کرتی تھی کہ ایک کام نہ کرنے کا موڈ ہوتا تو پھر اس میں چون چڑا کرتے تھے اور اللہ علیہ وسلم سے پھر سوالات کیا کرتے تھے یہ چار نمبر پہ شناخت تھی وہ اس قتل تم نفس یہاں سے اللہ رب العزت شناخت نمبر پانچ کا ذکر فرماتے ہیں پانچ نمبر پہ ان کے اندر بری خصلت عادت یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا یعنی یہ تم نے خود یہ کام کیا تھا یہ کام تم میں سے ایک آدمی نے کیا تھا اور تم دنیا کے کی لالچ کے لیے اس طرح حرکتیں کیا کرتے تھے جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو فتدار تمفی ہا بس اس کے بارے میں تم مختلف ہو گئے ہو. آپس میں تم نے اختلاف کیا اور اس کا الزام ایک دوسرے پہ ڈالنے لگو لگے اور قاتل جو تھا وہ صحیح صحیح نہیں بتا رہا تھا کہ میں نے قاتل کیا بلکہ ایک دوسرے پہ تم اس کا قتل ڈال رہے اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ مخرجماخن تم تک بے شک اللہ نکالنے والے ہیں بتانے والے ہیں واضح کرنے والے ہیں وہ چیز جو تم نے چپا کے رکھا تھا اس کو اور اس کو آپ چھپائے ہوئے تھے اللہ رب العزت نے اس چیز کو باہر نکال دیا باہر نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ قاتل کا قطع چلی گیا اللہ رب العزت نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ اس سے میت نے خود اٹھ کے اقرار کیا کہ میرا قاتل فلا یہ شناخت تھی ان کے اندر ایک کام کر لیتے تھے بعد میں منکر ہوتے تھے یہاں تک کہ قتل بھی کر لیتے تھے مال کمانے کے لیے مال حاصل کرنے کے لیے اور جھوٹ بولنا الزام لگانا دوسروں پر یہ ان کے اندر یہ پوری فصلت تھی جو کہ نہیں ہونی چاہیے اللہ رب الج فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم ایک نفس کو قتل کر دیا اور کی قاتل معلوم کرنے میں ایک دوسرے پر اوپر الزام لگاتے تھے تو ہم نے آپ کو طریقہ بتا دیا قاتل معلوم کرنے کے لیے وہ یہ کہ فقل النو ہو باذہ کا ذکر تو پہلے ہو چکا ہے ہم نے کہا اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اس میت کو مارے اد ربو ہو یہ ہو ضمیر میت کو راجی ہے بباضحا یعنی بحث البقرہ ہا ضمیر بقری کو راجی ہے جو بقرہ تم نے مضبوح کی کیا ذبح کیا ہوا ہے تو اس کے ایک گوش کے ٹکڑے سے اس میت کو آپ ٹچ کریں لگائیں یا مارے اس کو تو یہ کیا ہو جائے گا یہ معلوم ہو جائے گا کیا دے گا اور اس کا قاتل کا پتہ چل جائے گا اللہ فرماتے ہیں قدا لکھا یو ہی اسی طرح اللہ زندہ کر دیتا ہے مردوں کو یعنی مطلب یہ ہے کہ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے تو میں اپنی قدرت کی نشانی اللہ دکھاتا ہے ہاں ویوری کو ہی اللہ رب العزت اپنی قدرت کی نشانیاں میں دکھاتا ہے لا المتا تاکہ تم اس سے سمجھ حاصل کرو تم سمجھ سکو اور تم عقل حاصل کرو اس سے یہاں بات یہ ہے کہ مردے کو اس طرح اللہ تعالی زندہ کر کے قاتل کا پتہ چلوانا یہ تو یو ہی اللہ علم یہ تو عام طریقہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے تو اور کسی جگہ پہ ایسا نہیں کیا لیکن یہ بنی اسرائیل کے لئے کیا اس میں دو تین حکمتیں ہیں ایک حکمت یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک معجزہ دکھانا تھا تاکہ ان کا ایمان مضبوط تر رہا کرے مثال علیہ السلام پر دوسری حکمت اس میں یہ تھی کہ ان کے دلوں کے اندر گائے اور بچڑے کا ایک قسم کا محبت بیٹھا ہوا تھا کیونکہ کچھ زمانہ یہ بچھڑے کی عبادت کر چکے تھے اور اس کی جو جراثیم تھے اس کے اندر ابھی موجود تھے بچھڑے کی عبادت کر کے وہ جو شرک کا تھا تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں سے وہ گائے کی جو عظمت تھی محبت تھی وہ نکالنا اللہ کا مقصود تھا کہ یہ ان سے گائے ذبح کروا کے گائے کی جو عظمت ہے ان کے دلوں میں وہ نکل جائے یہ نہ ہو کہ خدا نا خواصہ یہ کل کو پھر ایسے بگڑ جائے پیر کسی بچھڑے کو گائے کو یہ معبود نہ بنا دے اللہ رب العزت نے یہ جو ان کے اندر تھوڑی سی چیز معلوم ہو رہی تھی اللہ نے ان کو بھی ختم کر دیا تو اسی طرح اللہ مردے کو زندہ کرتا ہے یعنی تمہارے ہاں اور تمہارے مسئلے کے حل کے لیے اللہ اس سے قادر ہے اور اپنی قدرت کی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو اور تمہیں عقل آ جائیں پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں سم مقصد کو لوب و ممبا دالک پہ عقل ہجارہ او اشدہ اس معجزے کو دیکھنے کے بعد سم مقصد کو لوبوں کو ممبا دالک ممباد ظالک سے مراد یہ ہے اتنا بڑا واقعہ گزر گیا اور اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیاں تمہیں دکھا دی تمہیں سمجھانے کے لیے اس کے بجائے کہ اس واقعے کو دیکھ کے تمہارے دلوں پر اثر ہو جاتا تم مسلح ہو جاتے تم اصلاح کر لیتے اپنی آپ کی یعنی اپنی جانوں کی لیکن اس کے بعد تمہارے دل اور سخت ہوتے گئے یعنی تمہارے اندر جو کساوت تھی وہ بڑھتی گئی اس کی وجہ کہ تمہارے دل نرم ہو جائے اللہ تعالی کے احکامات کو ماننے کی طرف لیکن اور سختی آ کس کے اندر دلوں کے اندر اللہ فرماتے ہیں تم مقصد کلو بکم ان سب کے بعد یعنی ان سب امور طے ہونے کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے یہاں تک کہ فہیق الحجارہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر جیسے پتھر سخت ہوتا ہے اس کے اوپر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا سخت چیز ہے پتھر اسی طرح تمہارے دل بھی ہو گئے اللہ فرماتے ہیں او اشد و قصبہ بلکہ سخت میں کچھ ان سے بھی زیادہ او اشد و قصبے سے مراد یہ ہے کہ سختی دلوں کی اتنی تھی کہ پتھر سے بھی زیادہ آپ کے دل سخت ہو گئے اور ان کے اندر حق کی بات آپ کے دلوں میں نہیں اتر رہی تھی اور حق سے تم چشم پوشی کرتے تھے اور باطل کی باتیں تمہیں راس آتی تھی اور تمہیں وہ سچ لگتی تھی اور سچ کی بات تمہیں جھوٹ لگتی تھی پتھر سے بھی سخت ترین ہو گئے اور اللہ رب العزت پتھروں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کچھ پتھر ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے ڈر سے اس میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہے کہ وہ پتھر ٹوٹ کر دو شک ہو کر اس میں سے پانی نکل آتا ہے اس میں سے قطرے نکل آتے یہ اللہ کے خوف سے اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ وہ لڑک جاتے ہیں اللہ کے خوف سے اپنے مکان سے اپنی جگہ سے وہ ہل جاتے ہیں یہ اللہ کا شان ہے کیونکہ پتھر بھی اللہ کے مخلوق میں سے ہے اور اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے سب کے اندر اللہ کا خوف موجود ہوتا ہے اور وہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی عبادت بھی کرتی ہیں ساری چیزیں لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ وہ کیسے تصویر کرتے ہیں کیسے عبادت کرتے ہیں یا ان کے اندر اللہ کا خوف کس طرح موجود ہے یہ اللہ اور اس کے جو مخلوق ہے اس کے درمیان میں معاملہ ہے پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ پتھر وغیرہ یہ چیزیں جو ہے یا درخت وغیرہ ہیں یہ بے جان ہیں ان میں روح نہیں ہے یہ کس طرح اللہ سے خوف کھاتے ہیں یا ان کے دل میں یا ان کے اندر اللہ کا خوف کیسا آ سکتا ہے یا کوئی چیز ایسی ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کرے وہ کیسے کر سکتی ہے ایسے جمادات وغیرہ جو نباتات ہے یہ ان میں تو حیات نہیں ہے لیکن آج کل سائنس نے بھی یہ ثابت کیا کہ بعض سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جمادات نباتات ان کے اندر اللہ نے صلاحیت نمو کی رکھی ہے اور اس کے اندر ایک حیات ہے قسم کا علماء سنت جماعت کا قیدیہ یہ ہے جتنے بھی جمادات نباتات ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت نے حیات رکھی ہے ایک شعور اللہ نے رکھا ہوا ہے جو کہ وہ ہمارے علم سے بالاکر ہے اور اس کی کئی مثالیں موجود ہیں بطور مثال ستون ہنانا جو کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ستون ہوا کرتی تھی تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی نجار نے ممبر بنا دیا تو وہ ممبر پہ بیٹھنے لگے اس سے پہلے ممبر سے پہلے اس ستون کے طرف رسول اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے ستون جو ہے ہنون سے ہے ہن ہن سے ہے یہ رونے کو کہتے ہیں وہ ستون جو ایک درخت کے تنے سے بنا ہوا تھا اس نے رونا شروع کر دیا رونا اس بات پر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھوڑ دیا آج کے بعد میرے طرف ٹیک نہیں لگائیں گے ممبر بن گیا تو اس پہ بیٹھیں گے لیکن ایک بے جان چیز ہے لیکن اس کے اندر ایک شعور ہے اور اس کے اندر اللہ تعالی نے یہ چیز رکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی بھی محبت تھی اس محبت کے بنا پر وہ روتے ہیں اسی طرح جبل احد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ چڑھتے ہیں اس کے اوپر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاضا جب جو ہیب یہ وہ جبل ہے جس کے ساتھ یہ ہمیں پسند ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں یہ جبل احد کا ہلنا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں سے اس کو مارا دبایا کہتا ہے کہ ثابت ہو جاؤ مت ہلو آپ کے اوپر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے ایک شہید ہے حضرت اسمان رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر دیا اس وقت حیات تھے کے بعد بھی شہید ہونا ہے آپ کو کیا فکر ہے کیوں ہلتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اپنے زبان سے سمجھایا اس کے اندر اگر شعور اور حیات نہ ہوتی تو وہ اس کے ساتھ بات کرنی یہ فضول ہوتی اسی طرح ایک روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے وہ فرماتے ہیں جب مکہ مکرمہ میں ہم کہاں نکلتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہوتے تو پتھروں سے مختلف چیزوں سے السلام علیکم کی آواز آیا کرتی تھی پتھر وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے تو اس سے یہ مطلب ہے کہ ان چیزوں کے اندر اللہ نے شعور رکھا ہے یہ لازمی نہیں ہمارے جیسے شعور ہو اللہ نے ان کے اندر حیات رکھی ہوئی ہے وہ حیات ہماری جیسے یہ ضروری نہیں کہ اسی طرح ہو وہ اللہ اور ان کے درمیان میں کیا ہے معاملہ ہے تو اللہ ربرزت فرماتے بنی اسرائیل کو کہ آپ کے دل جو ہے وہ ان پتروں سے بھی کیا ہوگے سخترین ہو گے بعض پتروں میں سے وہ من الحجار اللہ تاکیر کے ساتھ فرماتے ہیں کہ بعض پتروں میں سے لمائے تفجر من منہ النحار پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پوٹ, پوٹ کر بہتی ہیں اور بعض ان میں سے وہ انما لما یشک عقوفیق رجمن ہلما اور بعض پتر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود پٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل آتا ہے اور اس کی مثال تو بن اسرائیل نے خود دیکھی میدانتیہ میں صحرائی سینا میں جب پانی کا بندوبست نہیں تھا تو مثال سلاۃ السلام کو اللہ نے حکم دیا ہزر بیاساک الحجر اپنی لاٹی سے حجر کو مارے بالکل لاکھ پتھر ہے اس کو لاٹی سے مارا تو اس میں سے بارہ چشمے بہنے لگے تو اللہ کے حکم سے پتھر نے بات مان لی اور اس میں سے اللہ کے حکم سے پانی آ گیا تو یہ ایک مثال ہے کہ یشک قوف اخرجمین علما یہ تو ان اس چیز کی یہ خود چشم دید گواہ ہے اور انہیں قوم کے اندر انہی یہود میں یہ معاملہ پیش آیا ہے وعین منہا لما من خشیت اللہ اور بے شک باس پتھر ایسے ہیں کہ وہ لڑک جاتے ہیں اللہ کی خشیت سے اور اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے یعنی ان کے اندر بھی اللہ کا خوف اور ڈر ہوتا ہے لیکن تمہارے دلوں کے اندر وہ پتھر کے مقدار میں بھی ڈر اور خوف نہیں ہے حالانکہ اس, کے اس سے زیادہ ہونا چاہیے تم تو انسان ہو تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے شعور اور عقل سے نوازا ہے وہ مِنْهَا لَمَا علامہ مِنْ, مِنْ خرشی اللہ لیکن اللہ رب الجاط فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ غافل نہیں ہے ہرگز ان چیزوں سے جو تم عمل کرتے ہو اسے بھی خبر نہیں ہے یعنی ایک ایک چیز ایک ایک تمہاری حرکت ایک ایک عمل اللہ کے قسمیں ہیں ریکارڈ میں ہیں آج کل لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کے آنکھ دیکھ رہی ہے تجھے دیکھ رہی ہے لیکن جو اللہ کا نظام ہے جو اللہ رب العزت اپنے نظام کے تحت ہر انسان کے حرکات کو نوٹ کرتے ہیں آن دی ریکارڈ ہے اور فرشتے اللہ نے مقرر کی ہے کہ ایک لفظ انسان منہ سے نہیں نکالتا مگر فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں کہ نامہ اعمال میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں ہر چیز آن دی ریکارڈ ہے تو لہٰذا اللہ رب الزت نے فرمایا و ملّہ بافل نمتا من اللہ رب الزت غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو کہ تم عمل کرتے ہو اور تم کرتے رہتے ہو تو یہ اب نہ سمجھنا تمہیں یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ اللہ رب العزت کو ہماری حرکات ہماری جو بدعمالیاں ہیں ان کا پتہ نہیں چلتا بلکہ اللہ رب العزت کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے تمہارے اعمال کا ایک ایک چیز آپ کی نوٹ ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کو محفوظ کر دیتے اور اس کی پوچھ ہو ہوگی روز قیامت میں اللہ ربت فرماتے ہیں افتت اللہ سے شاہ نُ یہود کے اندر جو خسلت کی بری خسلت یا شناخت شسم اس کا ذکر فرماتے ہیں چھ نمبر پہ جو خسلت ہے بری عادت ہے وہ یہ ہے کہ یہود میں سے کچھ لوگ کیونکہ یہ صاحب تورات تھے تورات میں ساری چیزیں ان کے سامنے تھی تو تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی باتیں موجود تھی کہ قرب یعنی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے آخری نبی اور اس کے یہ صفات ہوں گے لوگ اس میں ایمان لائیں گے تو یہ یہود میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جب مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو وہ باتیں بتاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ یہ صفات بیان کیے ہیں اور واقعی یہ صفات اس کے اندر ہے تو یہ جب یہ باتیں بتاتے تھے تو باقی جو معاند اور زیدی قسم کے یہود ہوتے تھے وہ ان کو ڈانٹتے تھے کہ اس طرح باتیں تم مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو نہ بتایا کرو اس لیے کہ یہ باتیں پھر ہمارے خلاف روز قیامت میں یہ حجت بنائیں گے اور یہ اللہ کے سامنے کہیں گے کہ یہ تو مانتے تھے ان کو پتا تھا نبی کریم یہ صفات ہے یہ صفات ہے اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لاتے تھے اور انہوں نے ایمان نہیں لایا رسول اللہ وسلم پر اور یہودیت اپنی نہیں چوڑی انہوں نے یہ تو ہمارے خلاف ایک دلیل ان کے پاس آ جائے گا تو یہ باتیں نہ بتایا کرے ان چیز کو چھپا کے رکھ کریں یعنی یہ حق کے چھپانے کی کوشش کیا کرتے ہیں؟ اور حق کا چھپانا یہ بری عادت ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے حق کا اظہار ہونا چاہیے تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس کا کیا ہو فائدہ ہو تو یہ فائدے کی باتیں چھپاتے تھے مسلمانوں سے اور اپنے ساتھیوں کو منع کرتے تھے اور اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ تم تم رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئے تمہاری بات مانے نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ تو آ کے تم سے اٹھنا بیٹھنا اپنے وقت پاس کرنے کے لیے کرتے ہیں ان کے دل تو سخت ہے یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں اللہ رب العزت نے فرمایا افت معاون یو مین کیا تمہیں یہ لالچ ہے تمہیں یہ تمہ ہے مین القم کہ یہ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے فریقن ہم بے شک ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا فریق امن ایک گروہ ایسا تھا یس معاون کلام اللہ. وہ سنا کرتے تھے اللہ کے کلام کو یعنی قرآن کریم کو سنتے تھے پھر کیا کرتے تھے سن میں یو ہو اس کے بعد پھر سمجھنے کے بعد اس کے اندر تحریف کیا کرتے تھے تحریف کر ڈالتے تھے اس میں یعنی قرآن کریم کو سن کر سمجھ کر سمجھنے کے باوجود اس میں پھر رد و بدل کرتے تھے تحریف کرتے تھے جب یہ لوگ جاتے تھے اپنے ساتھیوں کے پاس کیونکہ یہ ذبی ہوتے تھے ان کو بتاتے تھے کہ قرآن کریم میں تو وہی باتیں ہیں جو کہ ہم عمل کر رہے ہیں تورات میں ہمارے پاس اس میں تو کوئی نئی بات نہیں ہے یہی چیزیں ساری کے وہ چیز کوئی تبدیلی کے ساتھ ہوتی تھی لیکن اس کو حقیقت کو یہ چھپاتے تھے بمبا دماغ آلو ہے اس کے بعد کہ اس کو خوب سمجھا ہوتا تھا انہوں نے ان کی سمجھ میں بات آئی ہوتی تھی قرآن سن کے لیکن پھر بھی اس میں تبدیلی کرتے تھے وہ ہم اور یہ جانتے تھے جان بوجھ کر اس طرح کرتے تھے یہ نہیں کہ انجانی میں بلکہ جان بوجھ کر یہ حرکت یہ کیا کرتے تھے تو یہ شناعت اللہ رب العزت نے ان کی ذکر کر دی اور اگلی شناعت جو کہ ہفتم ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان کے پاس جو تورات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہوتے تھے ان کو چھپائے کرتے تھے اور مسلمانوں کو بتانا گوارا نہیں کرتے تھے اور اس سے گریز کرتے تھے کہ یہ کل کو روز قامت میں ہمارے خلاف کوئی حجت نہ بن جائے اور مسلمانوں کے پاس کوئی حجت نہ جائے کوئی دلیل نہ جائے اللہ رب العزت یہاں سے وہ عزا الق اللہدین امن قعلو یہ شناخت حقتم ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب ملاقات کرتے ہیں جب ملتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو مومن ہے صحابہ کے ساتھ قالو یہ کہتے ہیں آمنا ہم نے بھی ایمان قبول کیا ہم بھی ایمان لیا آئے آپ جیسے ہم بھی مسلمان ہیں وَإذا جب ان کی میٹنگ ہوتی تھی آپس میں بعض کے باس کے ساتھ یا بعض باس کے ساتھ تنہائی میں جب ملتے تھے آپس میں ایک دوسرے سے مل جاتے تھے تو قالو کہتے تھے تو حد کیا تم بیان کرتے ہو ان مسلمانوں کو بما وہ چیزیں فتح اللہ علیکم جو اللہ تعالی نے تمہاری اوپر پروردگار نے تمہارے پاس تمہاری اوپر کونی ہوئی وہ چیزیں جو تمہیں اللہ نے بتائی ہوئی ہے کیا یہ بتائی ہوئی باتیں تم ان کو سمجھاتے ہو ان کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہو اللہ کی بتائی ہوئی باتیں کیا ہیں تورات کے اندر اللہ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بیان ہے تو یہ جو صفات ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے تورات میں یہ مسلمانوں کو نہ بتایا کریں ورنہ یہ تو روز قیامت میں ہمارے خلاف بطور حجت بطور دلیل پیش کریں گے پھر وہاں ہمارے پاس کوئی جواب اس کا نہیں ہوگا ہم لا جواب ہو جائیں گے تو لہذا یہ چیزیں چھپا کے رکھا کرے اور یہ نہ بتایا کریں تو یہ اس طرح اپنے ساتھیوں سے باتیں کرتے کم بھی ہی تاکہ یہ حجت پکڑے اور بطوری دلیل پیش کرے انہیں باتوں کو آئندہ رب تمارے رب کے سامنے روز قیامت میں پھر ہم لا جواب ہو جائیں گے وہاں تو لہذا یہ چیزیں مسلمانوں کو نہ بتایا کریں افلت اکلون کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے مطلب اتنے بیوقوف ہو چکے ہو اپنے پاؤں کو کلاڑا مار ہو مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں تم نے بتا دی تو مسلمانوں کے لیے دلیل بن جائے گی اور مسلمانوں کے پاس ہمارے خلاف ایک دلیل آ جائے گی اور وہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا ہم لا جواب ہو جائیں گے تو لہذا عقل سے کام لو یہ باتیں نہ بتایا کرو جو تورات کے اندر ہیں تو یہ بھی ایک شناخت تھی سات نمبر پہ جو کہ یہود کے اندر یہ خصلت طبعی طور پر موجود تھی اللہ رب العزت نے اس کا کیا کیا یعنی ذکر فرمایا کہ اس طرح یہ کیا کرتے تھے لیکن اللہ رب العزت اس کے جواب میں فرماتے ہیں اللہ عالم کیا یہ نہیں جانتے ان اللہ یا عالم کہ بےشک اللہ جانتے ہیں ما وہ چیزیں یو سرون جو یہ چھپاتے ہیں وما ماں یو وہ چیزیں جو کہ یہ ظاہر کرتے ہیں جو چیز چھپاتے ہیں جو چیز ظاہر کرتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ ساری چیزوں کو اللہ کا پتا ہے اللہ کو پتا ہے سب چیزوں کا تم بتائے مسلمانوں کو یا نہ بتائے مجھے تو اللہ فرماتے پتا ہے کیوں پتا ہے اس لیے کہ تورات کو تو اللہ نے ہی اتارا ہے تو وہ بھی تو اللہ کا کلام ہے یہ بھی اللہ کی کتاب ہے یہ تو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے تو لہذا یہ باتیں یہ چھپائیں نہ چھپائیں تو اللہ سے تو چھپی ہوئی نہیں ہے یہ تو آن ریکارڈ ہے ساری چیزیں تو اس سے یہ بیوقوف لوگ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں حالانکہ اس سے تو یہ بچ نہیں پا رہے یہ تو اللہ کے قسمیں ہیں علم میں ہے ساری چیزیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ شناخت ہشتم ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ومن ہوم بعض ان میں سے یہود میں سے امی امی ہے ایسے امی لایا دمونل کتاب جو کہ نہیں سمجھتے ہیں کتاب کو کچھ لوگ ان پڑھ ہے امی ہے جو کتاب تورات کا علم رکھتے نہیں ہیں لیکن جب توراک کا علم ان کے پاس نہیں ہے پھر کیا ہے اللہ امانی مگر کچھ ارضوں ہیں ان کے پاس یعنی کچھ ارضوں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں شاید کہ ہماری کیا ہے نجات ہو جائے وہ انہوں اللہ ضلع اللہ فرماتے ہیں اور ان کا کام بس یہی ہے کہ وہم اور گمان باندھتے رہتے ہیں وہم اور گمان سے اپنا کام چلاتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ تورات پر عمل نہ بھی کرے نہ بھی سمجھے تو لہٰذا ہمیں اللہ تعالی بخش دے گا ہاں جی اس طرح اپنے وہم اور گمان میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں حالانکہ کامیابی اس میں نہیں ہے ورنہ تو یہ تو تصور والی بات ہے اور منطق والے کہتے ہیں کہ لاحج رفک تصورات تصور کرنے میں تو کوئی ممانیات نہیں ہے انسان عرش تک بھی تصور کر کے پہنچ سکتا ہے تو اس طرح یہ وہم جو ہے اور ارزو باندھنا یہ بھی ایک قسم کا تصور ہی ہے تو یہ اپنے تصور میں اپنے آپ کو امی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو یہ کامیاب سمجھتے ہیں لا علم ہونے کو یہ اپنے لیے کامیابی سمجھتے ہیں حالانکہ اس میں کامیابی نہیں ہے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا دانائی دی عقل دی اور اس عقل کو استعمال کرنے اللہ کے لئے اللہ کی پہچان کے لیے اللہ نے اس کو دیا تو اس کو اس کو استعمال کرنا چاہیے اور یہ چیز نہیں ہے کہ امی ہے تو لہذا اس سے پوچھ کچھ نہیں ہوگی نہیں امی سے بھی پوچھ کچھ ہوگی جو امی نہیں ہے اس سے بھی ہوگی اللہ کا پہچان سب کے لیے کیا ہے ضروری ہے وہ انہم ہوم اللہ یہ صرف اور صرف ظن کرتے ہیں گمان کرتے ہیں تو اس پر ان کا پتا چلتا ہے حالانکہ یہ کام ابھی کا کیا نہیں ہے راز نہیں ہے فوائدین اختبول کتاب یہ آیت نمبر سیونٹی نائن سے انشاءاللہ پھر کل انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے ابھی میں مائک فری کر دیتا ہوں شاید کسی نے کلاس لینی ہو اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ابلی کے انشاءاللہ شاء بے سکتے